تحریک طالبان پاکستان خصوصاً در آدم خیل کے نوجوانوں جان نثار فدائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل جلالہ کا شکر انعام اور فضل و احسان ہے کہ آج محرم الحرام کی تیرویں تاریخ کی شب میں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہجرت اور جہاد کی نعمت نصیب فرمائی میرے دوستوں مہاجر بھائیو اللہ جل جلالہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں اگر ہم پوری زندگی ہر ہر سانس میں الحمد کہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں تب بھی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم عملی طور پر اگر ہر ہر لہضے اور ہر ہر سانس میں اللہ کے راستے میں مجاہد بن کر مہاجر یا انصار بن کر کفار اور دشمن کے خلاف لڑتے رہیں تب بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے لیکن اللہ غفور الرحیم رحمٰن الرحیم اور کریم ذات ہے وہ ہمیں تمام غلطیوں کو تاہیوں اور گناہوں کے باوجود عزت دیتا ہے ہماری قربانیوں کو قبول فرما کر ہمیں عزت و مرتب نصیب فرما رہا ہے پاکستان جہاں پہلے جہاد کا نام و نشان نہیں تھا آج اس ملک میں الحمد للہ سات سال کے طویل دورانیے میں کتنے سارے مجاہدین شہید ہوئے کتنے سارے قربان ہو گئے اور کتنے ساروں نے فدائی حملے کیے کتنے سارے ساتھیوں کے گرم اسمار ہو گئے کتنے ساری مسجدیں شہید کر دی گئیں مدارس ویران ہوئے علماء کو شہید کیا گیا جوانوں کو شہید کیا گیا بہنوں کو شہید کیا گیا ماؤں کو رلایا گیا بچے یتیم ہوئے اور کتنے سارے لخت جگر اپنے باپوں کو اور اپنے والدین کو چھوڑ کر اللہ سے جا ملے یہ جہاد ایک ایسی عبادت ہے جس میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں جس طرح کہ نماز پوری عمر کی عبادت ہے حج یا زکوٰۃ کی مانند نہیں کہ حج آپ پوری زندگی میں صرف ایک بار کریں تو اور مزید حج کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں سال میں آپ صرف ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کریں صرف ایک ماہ روزے رکھیں تو آپ سے دوسرے مہینوں میں روزے ثابت ہو جاتے ہیں لیکن جہاد اور نماز دو ایسی عبادتیں ہیں جن میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سال جہاد کرے اور پھر اس کے بعد کہے کہ اب میری چھٹی ہے نہیں ہرگز نہیں جہاد میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے جہاد میں چاہے مشقت ہو چاہے راحت ہو چاہے آسانی ہو کس قسم کی بھی مشقتیں آئیں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اور ہمیں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینی ہیں اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے اپنے جسموں پر بارود بان کر اپنے آپ کو فدا کر دینا ہے ہم نے اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے اللہ جل جلالہ ہمیں مخاطب کر کر فرما رہے ہیں یا ایلین آمن اے ایمان والو اس بیرو صبر کرو ثابت قدم رہو استقامت کے ساتھ میدان میں جتے رہو اور ڈٹے رہو ادھر ادھر دیکھ کر کہیں گمراہ نہ ہو جانا وسا اور ایک دوسرے کو استقامت و ثابت قدمی کی تلقین کرو اور ایک دوسرے کو سمجھاؤ کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں ڈٹ کر ثابت قدم رہنا اللہ کی راہ میں اخیر تک لگے رہنا یہ ضروری ہے وہ اور اللہ کے لیے سنگروں میں بیٹھو اور سرحدوں کی حفاظت کرو اللہ کی ان سرزمینوں میں جہاں اللہ کا نام بلند ہو ان سرزمینوں کی حفاظت کرو اپنے سنگروں میں مورچوں میں دشمنوں سے حفاظت کی خاطر دشمنوں کے دفاع میں مضبوط رہو وط اللہ اللہ کم اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ شاید کا لفظ استعمال کرے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرور بضرور تم کامیاب ہوگے یعنی اگر ہم ثابت قدم رہیں گے اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے اور ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی نصیحت کریں گے اور اللہ کے راستے میں مورچوں میں مضبوط جمے رہیں گے تقویٰ کریں گے اللہ سے ڈریں گے اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمارا کی ساتھ کریں گے اور اسی طرح جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی رعایت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم ضرور بضرور کامیاب رہیں گے میرے ساتھیوں اللہ جل جلال کا یہ احسان ہے کہ ہم اور آپ آج پاکستان کی ناپاک و مرتد فوج کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں میرے بھائیو ہمیں ہر وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حق کی دعوت بغیر قربانیوں کے کامیاب نہیں ہو سکتی اگر حق کی دعوت بغیر قربانیوں کے بغیر خون بہائے اور بغیر بچوں کو یتیم کیے اور بغیر بیویوں کو بیوہ کیے حق کی دعوت غالب ہو سکتی تو اللہ کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ ان کا خون زمین پر نہ گرتا ان کے بچے یتیم نہ ہوتے ان کے گرم شمار نہ ہوتے ان کی زمینیں ویران نہ ہوتی ان کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی لیکن اللہ نے ان حضرات کی قربانیوں سے ان حضرات کے خون کو بہا کر ان حضرات کو ہجرت پر مجبور کر کے ان حضرات کو مال و دولت اور ہر قسم کی قربانیوں پر معمور کر کے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا کہ یہ دین بغیر قربانیوں کے یہ دین بغیر قربانیوں کے غالب نہیں ہو سکتا اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے لیکن تقویری طور پر اللہ تعالیٰ نے شجر اسلام کو مسلمانوں کے خون سے سیراب فرمایا ہے اور مسلمانوں کا خون جب تک اس دین کے لیے نہیں بہے گا اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب نہیں فرمائے گا مکہ میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا اسلام کی دعوت دی توحید کا اعلان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مشرقین صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے امین یعنی امانت دار کہا کرتے تھے وہی مشرقین جو اللہ کے رسول کی عزت کیا کرتے تھے ان کی تکریم و تعظیم کیا کرتے تھے ان کا احترام کیا کرتے تھے وہی مشرقین ان کو کبھی مجنون کہتے ان کو ساحر یعنی جادوگر کہتے کبھی ان کو کذاب یعنی دروغو کہتے اور مختلف قسم کی گالیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ کہتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں سستی نہیں دکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ شریف میں نماز نماز پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں تشریف لے گئے تو کافروں نے اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ڈال دی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایک معصوم چھوٹی سی بچی تھی انہوں نے اپنے والد محترم سے اس اجڑی کو ہٹائی بہت سارے امتحانات ان پر آئے آج تک ہماری بیٹیوں کو اسلام کی خاطر طلاقیں نہیں ہوئی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو رقیہ اور ام کلثوم کو اسلام کی خاطر طلاقیں ہوئی ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو جن کے ساتھ وہ دونوں منسوب تھی امر کیا اور حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور ان کے صحابہ کرام کی قربانیوں کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جو مظالم دھائے گئے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیرت میں آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مسلمان ہوئے تو ان کے چچا ان کو کھجور کے پتوں میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا کرتے تھے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت کے غلام تھے وہ عورت ان کے جسم کے اوپر لوہے کو گرم کر کے داغا کرتی تھی خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ میرے نیچے آگ جلایا کرتی تھی اور آگ کے شعلے میرے نیچے رکھا کرتی تھی وہ آگ کے شعلے میرے خون اور میری چربی اور میری چربی سے وہ آگ بجھا کرتی تھی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مظالم ان پر ڈھائے گئے اور تاریخ میں نقوش کی طرح ثبت ہیں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک عورت ہیں اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہے ابو جہل ملعون نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مارا اور وہ اس حملے سے شہید ہوئی۔ میرے دوستو ہمارے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو ہم اپنے لئے مشعل راہ سمجھتے ہیں الحمدللہ جن کو ہم اپنے لئے اصحابک النجوم یعنی جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تمہارے لئے ستاروں کی طرح ہیں بِأَيِّهِمْ اِخْتَدَيْتُمْ اِخْتَدَيْت تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے لیے نمونہ اور حسنہ سمجھتے ہیں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ قربانیاں دی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے کافروں نے ان کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے اور کافر ان کے زندہ جسم کے اوپر نیزے سے نشان لگا رہے ہیں اور نیزے سے ان کے جسم کو داغ رہے ہیں ایک کافر ملعون آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اے قبید اگر تمہاری جگہ محمد ہوتے تو تمہارا کیا خیال تھا اگر تمہاری جگہ محمد ہو تو تمہارا کیا خیال ہے ذرا تصور فرمائیے گا کہ ایک شخص جسے سولی پر لٹکایا ہوا ہے اور اس کے زندہ جسم پر نیزے اور تیروں سے زخم لگائے جا رہے ہیں اور اس کو یہ سوال دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری جگہ محمد ہو تو تم کیا کرو گے تو اللہ کا اللہ کے رسول کا حبیب اور اللہ کے رسول کا حقیقی عاشق اب ایک چل اٹھتا ہے اور تڑپ اٹھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اللہ ہی میں تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور ان کے پاؤں پر کانٹا بھی چھپے یہ میرے دوستو ہم انہی صحابہ کے وارث ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو ناؤز باللہ کتے کی شکل میں اور کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی توہین کی جا رہی ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کے صحابہ کی توہین کی جا رہی ہے ان کے ازواج مشہرات کی توہین کی جا رہی ہے ان کی بیویوں کی توہین کی جا رہی ہے میرے دوستو۔ اللہ جل جلالح نے یہ دین ہمیں دیا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہو اور صحابہ کرام کی توہین کی جا رہی ہو اور ہمیں نیند میں مزہ آ رہا ہو اور ہمیں آرام و راحت میں مزہ آ رہا ہو اور ہمیں جہاد کے بغیر زندگی میں مزہ نظر آ رہا ہو تو ایسی زندگی پر ہزاروں لعنت ہونی چاہیے میرے مجاہد بھائیو اللہ کا شکر ہے کہ الحمد للہ ہم اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اس میدان میں آ نکلے ہیں اس میدان میں ہم نے اپنے سروں پر اپنے سروں پر کفن باندھے ہوئے ہیں اور ہم اب شریعت یا شہادت کی خاطر شریعت یا شہادت کی خاطر اپنی جانے اپنی ہتیلیوں پر رکھے اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رہنا چاہیے یا یوح الدین آ اے ایمان والو ان تمسر اللہ و اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا اللہ جلال انکن تمین اے ایمان والو ولا تہن سستی مت کرنا ولا تحظن غمگین مت ہونا وہ انتم الکن إِن تمینین اگر تم حقیقی مومن ہو اگر تم حقیقی ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے اللہ جل جلجلالحو نے ہمیں یہ دین دھوکے کے ساتھ نہیں دیا ہے فریب اور مکاری کے ساتھ ناوز باللہ نہیں دیا ہے اللہ جل جلالہ نے ہمیں سب باتیں واضح کر کے بتا دی ہے کہ اگر تم اس دین کو پکڑو گے اگر تم اس دین کی خدمت کرو گے تو تمہیں مشکلات آئیں گی اگر تم اس دین کو اللہ کی زمین میں نافذ کرنا چاہو گے تو تمہیں مشکلات سے بالا پڑے گا اور تمہیں مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ولنبلوانکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات کہ ہم تمہیں ضرور اور بضرور امتحان کریں گے تھوڑے بہت خوف کے ذریعے تھوڑی بہت بھوک کے ذریعے مال میں کمی آئے گی جانوں میں کمی آئے گی اور میووں میں کمی آئے گی اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے امتحان آئیں گے جانی امتحان آئیں گے مالی امتحان آئیں گے اور ہر قسم کی مشکلات آئیں گی وہ بشر اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے وہ اخرا تو حد وہ رہا نہ وبشرمومنین اللہ کے راستے میں جہاد کی بدولت تمہیں جو نعمت آخرت میں جنت کی صورت میں اور مقصرت کی صورت میں ملے گی اللہ سے ملاقات کی صورت میں ملیں گی ان کے علاوہ ایک اور نعمت ہے جسے تم پسند کرتے ہو وہ اخرا تو حدبون سرمن اللہ و فتحم کے امداد اللہ کی طرف سے ہے اور فتح نزدیک ہے وبشیر المومنین اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے میں اپنے ساتھیوں کو تمام مجاہدین کو اللہ کے اس امر کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے یہ خوشخبری سنائیے مسلمانوں کو مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ الحمد مظالم کی زیادتی کے ساتھ فتح نزدیک ہوتی جا رہی ہے ظلم جتنا زیادہ ہوگا دشمن کی طرف سے مظالم جتنے زیادہ ہوں گے دشمن اتنا ہی کھلے گا اور دشمن کا کفر اتنا ہی لوگوں پر اشکار ہوگا اور دشمن کا کفر لوگوں پر ظاہر ہوگا نفاق اور زندگی اور ارتدا کے پردے میں چھپا ہوا کفر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا پھر لوگ ہمارے موقف کو حق تسلیم کریں گے کہ ہم نے شریعت یا شہادت کا جو نعرہ لگایا ہے وہ حق ہے اور جس کی خاطر لال مسجد والے ہماری بہنیں شہید ہوئیں ہمارے بھائی شہید ہوئے ہمارے علماء و طلباء شہید ہو رہے ہیں یہ موقف حق ہے انشاء اللہ پھر اس کے بعد پاکستان کے مسلمان یہ دیکھ لیں گے کہ جس کے خلاف تحریک طالبان پاکستان کے مجاہدین دیوانہ لڑ رہے ہیں ان کا موقف حق ہے اور پاکستان کا نظام کفر ہے اور پاکستان ایک کافر ملک ہے اور پاکستان کی فوج ایک کافر فوج ہے مرتد فوج ہے ناپاک و نجس فوج ہے امریکی اور یہودیوں سے بھی بدترین فوج ہے اس لیے کہ ان کا کفر تو ظاہر ہے کہ ان کا کفر ظاہر نہیں ہے اس لیے میرے ساتھیوں ہم جس جہاد میں لگے ہوئے ہیں یہ جہاد بہت مشکل ہے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جو کام مشکل ہو اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ساتھ بیان کو ختم کرتا ہوں ان نز عمل جزا بے عز عمل کے اجر کی زیادتی اور اجر کی کثرت مصیبت اور امتحان کی کثرت سے ہوتی ہے جو کچھ مظالم سوات میں ہو رہے ہیں درادم خیل میں ہو رہے ہیں یا وزیرستان اور دوسرے قبائل میں ہو رہے ہیں ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہو رہے ہیں جیلوں میں ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا ہے ان سے ہمیں غمگین نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں کباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے اسے یاد رکھنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے اور انہوں نے اپنی چادر مبارک پر تکیا لگایا ہوا تھا خباب رضی اللہ عنہ آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ ظلم کی حد ہو گئی ہے ظلم کی حد ہو گئی ہے ہم کیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو آرے سے چیرا جاتا تھا اور ان کے گوشت کو لوہے کی گرم کنگیوں کے ذریعے ہڈیوں سے الگ کیا جاتا تھا لیکن وہ پھر بھی صبر کیا کرتے تھے اور وہ لوگ صبر کر کے اللہ کی طرف سے وعدہ کیے ہوئے اجر کے منتظر رہتے تھے ولیکن انکم سستعجلون لیکن تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو ذرا تصور فرمائیے گا صحابہ رضی اللہ عنہ کو جو ظلم ہوا تھا بلال رضی اللہ عنہ پر تشدد ہوا تھا اور دوسرے صحابہ پر تشدد ہوا تھا وہ کوئی معمولی تشدد نہیں تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سختی فرما رہے ہیں کہ تم جلد بازی کر رہے ہو ہمیں اپنے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان مظالم پر صبر واستقامت کے ساتھ ڈٹ کر ان فوجیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے کفار کین ایجنٹوں کا مقابلہ کرنا چاہیے ان شاء اللہ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے ہم اگر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے شہادت کی نعمت کو لیے اللہ کے حضور پہنچ جائے اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی واللہ غالب على امره غالب اکثر الناس لا يعلمون. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں ثابت قدم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صبر اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ شریعت یا شہادت کے مقصد میں ہم کامیاب نہ ہو جائیں اگر زندہ رہیں گے تو اسلامی حکومت قائم کریں گے ورنہ جام شہادت پی کر اللہ سے جا ملیں گے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على سیدنا محمد اللہ و اللہ خیرا السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ